حبیب نبی فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز وجل اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالبارک و وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج شب برات ان مدنی چینل پر اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا امیر اللہ سنت انشاءاللہ اللہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے ناتوں کا سلسلہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی آج کی رات جو ہے بہت ہی اہم اور نازک رات ہے آج کی رات کو کفارے کی رات کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جاگ کر جو اللہ تعالی کی عبادت کرے گا یہ جاگنا اور عبادت کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آج کی رات کو زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے جو آج کی رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا جبکہ تمام دل مر جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا آج کی رات کو شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے آج اپنے گناہگار امتوں امتیاں کے لیے بہت زیادہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کی آج کی رات کو بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے مشرق نہیں بخشا جاتا کینا رکھنے والا نہیں بخشا جاتا آج کی رات کو آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے شب برائت چھٹکارا پانے کی رات جہنم سے آج لوگ آزاد کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے شراب خور نہیں بخشا جاتا ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا عادی زانی نہیں بخشا جاتا کات رحم نہیں بخشا جاتا چغل خور نہیں بخشا جاتا آج کی رات قسمت لکھے جانے اور تقدیر لکھے جانے کی رات بھی ہے یہ مقاشفت القلوم میں امام غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا آج کی رات ہمیں اپنے عزیز و اقرباء کو بھی یاد کرنا چاہیے جو فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے ماں باپ والدین بہن بھائی دوست احباب ان میں جو بھی یاد رکھیے کہ مرنے والے جب ان کی قبروں پر ان کے عزیز و آتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں اور جب زندہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور جب زندہ ان کو اس ثواب کرتے ہیں تو مردوں کو اس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور اس کا نفع حاصل ہوتا ہے فتح و رضویہ شریف میں آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات روز عید روز عاشور اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے پکار کر کہتی ہے اے میرے گھر والوں اے میری اولاد اے میرے قرابت داروں ہمارے اس سال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو تو اللہ قرام صدقہ دے کر کسی غریب کی مدد کر دیں کسی کو کھانا کھلا دیں کسی کو مال دے دیں رقم دے دیں صدقے کی مختلف صورتیں ہیں کو ذکر اذکار کر کے اسال ثواب کر دیں امیر علیہ سنت نے قبر والوں کی پچیس حکایات بہت پیارا رسالہ ہے یہ اپنے مطالعے میں لینا چاہیے دعوت اسلانی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور آپ کے شہر میں مکتبۃ المدینہ ہے تو اس سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے صفحہ نمبر گیارہ پر امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن آرادی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھانا کھا رہا ہے اس نوجوان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ صاحب کشف ہے جنت کا کشف ہوتا ہے اس کو دوزک کا بھی کشف ہوتا ہے وہ نوجوان کھانا کھاتے ہوئے رونے لگا جب اس سے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہا میری ماں جہنم میں جل رہی ہے حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس کلمہ طیبہ ہزار مرتبہ پڑا ہوا محفوظ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس نوجوان کی ماں کو دل میں ہی سالے ثواب کر دیا تو اب وہ نوجوان ہنس پڑا بولا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں اللہ ستر ہزار کلمہ طیبہ آپ نے دیکھا کہ ہاتھوں ہاتھ کیسی فضیلت حاصل ہوئی جس شخص نے ستر ہزار مرتبہ کہا حجی سے پاک میں ہے لا الہ الا اللہ ہو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا اور جس کے لیے یہ کہا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا سبحان اللہ تو ہمارے عزیز و اکربا جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ستر ہزار بار استغفار پڑھنی چاہیے خود اپنے لیے بھی پڑھنی چاہیے ایک نشست میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ سکتے ہیں روزانہ سو مرتبہ پڑھ لیں تو دو سال سے بھی پہلے ستر ہزار کی گنتی پوری ہو سکتی ہے تو زندوں کی دعاؤں سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے اسال ثواب سے فائدہ پہنچتا ہے شرح صدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی فعی اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک آدمی نے اپنے محروم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا قبر میں دفنانے کے بعد کیا ہوا اس نے کہا ایک شخص آگ کا شولا رہ کر میری طرف آیا اگر دعا کرنے والا میرے لیے دعا نہ کرتا تو وہ مجھے شولہ مار ہی دیتا تو فوت شدہ مسلمانوں کو زندوں کی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان مدنی پانچ سورہ پر امیر علیہ سنت نے درج کیا مدنی کے تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی مغفرت نشان ہے میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب قبر سے نکلے گی تو بے گنا ہوگی کیونکہ وہ مومنین مسلمانوں کی دعاؤں سے بخش دی جائے گی سبحان اللہ مجھ کو سباب بھیجو دعائیں ہزار دو مجھ کو سباب بھیجو دعائیں ہزار دو قبر میں اتار نہ دل سے اتار دو گو قبر میں اتارو نہ دل سے اتار دو ٹائم بھی پورا ہو گیا ٹھیک ایک ہفتہ آپ نے ساڑھے نو بجے تھا نا صلو علی, صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم اپنے عزیز و اکربا جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھولنا نہیں چاہیے اور آج کی رات تو بالخصوص ان کو یاد کرنا چاہیے ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے قبر پر بھی حاضری دینی چاہیے شب برات میں قبرستان حاضر ہونا تو میرے اکالی صلاحت اسلام کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کی رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور مغفرت یافتگان کی فہرست میں کاش ہم شامل ہو جائیں اور صرف جاگنا نہیں ہے عبادت بھی کرنی ہے نوافل کی صورت میں ذکر اذکار کی صورت میں اجتماعی ذکر و نات میں آ جائیں آپ کے شہر میں داو اسلامی کا جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں شرکت کریں ورنہ مدنی چینل پر آپ رہیں انشاءاللہ شاء سنت کی زیارتیں بھی ہوں گی علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا رکت انگیز دعائیں بھی ہوں گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بخشے جانے والوں میں ہمیں شامل فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم